اور میں اس گل مزید اگے ودا سے با حوالہ پیش کرنا سلو حوالہ دے دینا تاکہ ایسے سن لو چمل اور بول لو پر آواز समझ اسپیکر بھی سمجھ آ رہی ہے اگر کوئی پریشانی ہے کسی وجہ نال کچھ ہو وہ غیر صحیح ہے سمجھ تو رہی ہے کوئی پریشانی پہ نہیں ہے آخر ہوں ہاں تو کرنی ہے تاکہ میں مطمئن رہا امام میں ملت سن لوگ شریف جیل نمبر تیئیس سفا نمبر سات سو آپ فرماندے نو افضل اخبار فکر الہی ہی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 جس کے اندر پاس ملاوٹ کو میں چاہتا ہوں مدرسے حمل شاخ شاخیشن میرے کو میں نہیں بول رہا ہوں بولو شبھا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 جب اپنے مردوں میں چرتیاں ہو گئی وہ سر کے ہاتھ نہیں ماردیاں چاہیے اپنے دیا ہو سے میں تو اس بات کی ناخو ناشی سے نہ پوچھتا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 جدو میرے سات نام کے لیامد ہوگا, ہوگا. میدان جان تشریف لگاتا ہونا سقت بھی دی دیا شاخت کر دیا ہوگا. اور جب شہید ہو جاتا ہونا پھر امت نو یہ آخری ہوگیا امت ایک حسین کی لے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 سو کی نسل شہادت کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ نسل اگلی آخر ہے نوجوان آخر کام بچے آخر ہے کیوں روپے پڑھنے پائے دوسو نوجوان گھر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 جنگ آپ ہو گئے مر جائے میجر عزیزی والا حکومت پاکستان ہر سال دن وجہ ہو رہی ہوا دن مرد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 جب غلام غلامیا ناگر لکھن والی تو جگہ چنگا کم برا لگ جائے برا کم چلا لگ شام میب سر شریر پیدا نہیں کر بڑے سلسلے گئے نہیں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 میں ج میڈیا کلتا ہے میں سلنگ اقبال سر دوست میں بڑا اچھا سننے والی ہوں سبار دائیں بائیں بیٹھی ہیں اتنا پری مسلمانوں ہے تو ہے تو ہم حسین لیکن میری حسین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 اللہ مرد کے اندر قتل خبردار انہوں نے مرغا دمان مت کروانا مرغہ دمانے تمام مرنا اگر انداز دے اپنا جا لے شردا کو خبردار شہیدوں کو مرغہ دمان مت دم کرنا خبردار مرض رکھنا بل آیا بل کیا تصدیق فرماتا زندگی دا جان فرما ہے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 شہد ہوتا سونے بارے گا نہیں بولیا کہ وہ اجر گئے فلان ہو گئے اپنا برباد مگر الحمد للہ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 وہ جلدی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تھرو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 میں خریدنی جا رہا ہوں گا ان گروپوں کے ترت اڑنے والے اس حق کا ہو جائے گی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 بیٹھے ہو سکومت ترکیب کی نہیں مجھے اجازت ہے تم نہ تو میں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 گلیا گل نہیں کہ گیرس والے جسم کا گیرس کا خوب بھی کڑوتا ہے, دا ہے. بابا جی نے موقع مارتا خاص کسی گلیا کبھی گسا نہیں آؤں گا لگے دڑا نے پھپکا دوڑا میں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 خوش ہو جائے بھی سجت نہیں تم نے کہا اتارا چیز آئیے کھوتی بگڑے سکونی حکومت پالیے تے کی دھی بھائی واسطے نہیں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 پینٹا گنج کے پینٹاطر ایمان لال دس جدو لانتی تعلیم کتیا والی, دے دماغ دماغ کتے والی دے پڑھ گئے دماغ کیوں نہ کتیا والے پڑھ گئے ہجڑا تعلیم پڑے بھی اللہ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 امیل آخر, آرے، آخر آرے جو ہی نبی پاک نے فرمایا لا الہ اللہ حضر، اللہ کا خلاف کوئی بار خلاف نہیں لاو سرد خوشیاں گئی جڑے کھا کھا کے بہت दोनों खड़े हो बात के आने यार की की आखिर खड़ा दी